السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وعشہدو اللہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وعشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ ومن احتدہ بهدی وستنہ بسنتہی یلیوم الدین وبعد مکرم ومحترم ناظرین ومشاهدین ومشاهدات لگاتار آپ لوگوں کے سامنے قبر سے متعلق بدعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آج بھی جس بدعت کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کا بھی تعلق قبر سے ہے اور وہ ہے قبر پر اذان دینا یہ ایک نئی نوینی بدعت ہے جو بر صغیر ہندو پاک بنگلہ دیش کہ بعض علاقوں میں بعض لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ قبر پر جا کر کے اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان دینا اجر کا کام ہے ثواب کا کام ہے عبادت ہے لہذا اذان دینے میں کیا حرج ہے اسی طریقے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اذان جب دی جاتی ہے تو میں یہ سنتا ہے اور اذان سن کر کے ہو سکتا ہے وہ سلاد کی تیاری کریں جس سے منکر نقیر کے سوالوں کا جواب دینے میں اس کے لیے آسانی ہو تو یہ ساری خرافات ہیں واحعات ہیں اور یہ ساری کی ساری خلاف سنت باتیں ہیں کیونکہ اذان فرض نمازوں کے اوقات کی اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے اگر اذان دی جانی مشروع ہوتی تو اس کی نماز جنازہ پر دی جاتی جس میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ اس پر اذان نہیں دی جاتی ہے۔ تو اگر میت سے متعلق اذان دینا جائز ہوتا تو نماز جنازہ کی اطلاع دینے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ لیکن وہاں اذان نہیں دی جاتی ہے لہذا اس کو قبر پر جا کر کے اذان دینا یہ دین کے اندر بدات ہے اور یہ قاعدہ تو سب کو معلوم ہے کہ عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے جبھی عبادت ہے تو وہی عبادت کرنا جائز ہوگا جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو قرآن میں نہ ذکر ہو ہما نبی نے نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو نہ ہی آپ کے سامنے وہ عمل کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ بداعت ہوگی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا صحاب کرام نے دفن کیا کیا کسی کی قبر پر دی گئی فلفائے راشدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا ہمیں کیا انہوں نے کسی کی قبر پر اذام دلوائی خد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لوگوں نے آپ کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھی لیکن ان کی اذان دی گئی تو یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا شریعت اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی کا دین ہے لہذا اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے یہ اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے کہ بھئی عبادت ہے بات کرنے میں کیا حرض نازب اللہ کس قدر خراب منحج کس قدر خراب اصول اور ضابطہ کہ بھئی اذان اللہ کا ذکر ہے اللہ کی برائے بیان کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے کامیابی کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے ایک اللہ پر ایمان کی گواہی دی جاتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس میں توحید اور رسالت تمام چیزوں کا ذکر ہے تو اس کو کہنے میں کیا حرج ہے تو میرے بھائی نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے اس خبر کا طواف کرنے میں کیا حرج ہے اس خبر کا حج کرنے میں کیا حرج ہے اگر آپ اسی طریقے سے دروازہ کھولیں گے عبادات کا کہ عبادت جہاں چاہیں جہاں انسان کر لے تو پھر تمام عبادات آ کر کے وہاں پر کیجیے کیوں نہیں کرتے تمام عبادات اس لیے یہ عبادات کا دار و مدار وہیں پر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے قرآن مجید کے درس اس کا ثبوت ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے یہ ایک طرح کی بدعت ہے اور نئی چیز دین کے اندر پیدا کی گئی ہے میت کو سنتا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و معن تبس میں امن القبور اور آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں قبروں کے اندر آپ ان کو نہیں سنا سکتے اور پھر اگر اذان ہی سنانا ہے تو اذان تو سپیکر پر ہوتی ہے جو قبرستان بغل میں ہے کسی مسجد کے ظاہر بات ہے اگر وہ سنتا ہے تو ان کی بھی اذان سن لے گا لہذا الگ سے اذان دینے کی کیا ضرورت ہے باللہ من اللہ ظالق ویسے تو میت کو سنتے نہیں جن کی وفات ہوگی وہ کچھ نہیں سنتے ہیں لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں یا اذان کو سنتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اور پھر برزخی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے دنیا دا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا عمل کا دروازہ بند ہو گیا کوئی بھی قبر کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اذان سننے کی کیا ضرورت ہے اور اگر دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو کیا فائدہ ہے اس کو اذان سنا کر کے نعوذ باللہ من ذالک اور کوئی اذان سنتا بھی نہیں ہے یہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے کہ وہ لوگ قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ وہ لوگ قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں لہذا عظام کی سننے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں سراسر حرام ہے بر ذخی زندگی ہے وہ انسان دنیا سے وفات پا گیا عمل کا دروازہ بند ہو گیا دنیا العمل ہے یا انسان عمل کرتا ہے جو کچھ کیا ہوگا اس کی سزا یا جزا اللہ تعالیٰ کے اس کو ملے گی تو مرتے ہی انسان کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لہذا یہ کہنا کہ وہ سنے گا نماز کی تیاری کرے گا نماز پڑھے گا تو سب کیا یہ سب ساری چیزیں ایک دم غلط ہیں اور حرام ہیں یہ اذان جیسا کہ وہاں ابن ملقر فرماتے رحمتہ اللہ علیہ کہ اذان مخصوص ذکر کا نام ہے جو دراصل فرض سلوات کے اوقات کی, کی اطلاع دینے کے لیے مشروع قرار دی گئی ہے یہ اصل اذان ہے لہذا آپ دیکھیں کہ عید بقرعید کی نماز ہوتی ہے عید پر اذان نہیں دی جاتی ہے اسقا کی نماز ہوتی ہے یا اس طریقے سے چاند گرہن سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے کسی پر اذان نہیں دی جاتی اذان صرف اور صرف فرض نمازوں کے اوقات کی اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے اس لیے اذان دینا قبر پر یہ حرام اور ناجائز ہے سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ باز رحمتہ اللہ علیہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے بدعت ہونے میں ذرا بھی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ آپ کے صحاب کرام سے اور پورا خیر ان کی اتباع ان کے راستے کی پیروی میں ہے مجموع ابن فتح ابن نباس میں یہ بات ذکر ہے اس طریقے سے مشہور عالم دین مصنف ابو بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت کے کان میں اذان دینا اس کی موت کی خبر دینے کے لیے اذان دینا میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان اور اقامت دینا اور میت کی خبر پر اذان دینا یہ چاروں بدعات ہیں ان میں کسی ایک کی کوئی اصل نہیں ہے تسیح الدا ان کی کتاب ہے بہت اچھی کتاب مشہور کتاب ہے یہ بہت ہی مفید کتاب ہے اس کتاب میں صفحہ چار سو پر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو معلوم یہ ہوا کہ قبر پر دینا یہ کیا ہے بداعت ہے گمراہی ہے دین کے اندر نئی چیز ہے لہذا اس سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے امال کو قبول فرمائے تو انسان سنتوں پر عمل کرے اور جو بدعت اور خرافات ہیں ان تمام چیزوں سے بچے کیونکہ بدعات اور خرافات جہاں یہ دلالت اور گمراہیاں ہیں وہیں یہ شرک کا چور دروازہ بھی ہیں ان کے ذریعے سے انسان شرک کے اندر اور کفر کے اندر داخل بھی ہو سکتا ہے اور بدعتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوص سے بھگا دیں گے جب آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی اور نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں دین کے اندر تو آپ باقاعدہ ان کو اپنے خوف سے بھگا دیں گے لہذا بدعات یہ گمراہی ہے انسان اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہربلامین ہمیں سنتوں پر قائم رکھے بدعت اور خرافات صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین رب العالمین و اللہ علیہ نبیٰ محمد ولیہ وصب اضمئین و جزاکم اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ